على وسلام الرسل وخاتم رسول محمد مصطفی اصف وعلى آله وأصحابه أوليس خذق والصفاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فصبح باسم ربك العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي التريم الأمين ملا کت ہو گندی یا منوسفل سلسلی تو رسول ملک شکیا اسل ملکیا خاتم ہاتم والا تحریت و مکرم حاضرین حقماعت رکھنے والے سنن حنفی مسلمان بھائیوں بزرگوں قرآن مجید فرغان حمید دیل. سورت الافران شریف ستائیسواں ستارہ آیت نمبر چوہتر جناب کے سامنے تلاوت کی تھی خالق کیناد جل جلال ہو اس آیت کریم متعلق کما کماحق شی شرط محفوظ فرما ہندوستانی گرامی اس آیت دی کریمہ کی روشنی کے اندر جس موضوع تفتگو کرنی ہے اس کا نام ہے اس میں جلالت کی تعظیم کی اہمیت یعنی اللہ تبارک و وطالع دے مقدس نام او ذاتی نامی یا صفاتی ہو اس دی تعظیم دی اہمیت جی وہ کتنی ہے اسلام اور سارے اسلام دے ذمہ داران حضرات اس بارے کی تحریر کیتا ہے اسلاف امت کا عمل کیے اور خود پاک ابو نے اپنے پاک کلام دے اندر اس بارے کی فرمایا ہے آکاش مبارک کے اندر کی آیا ہے اور جڑی تعظیم اور عدد ہے نا اے اسلام کا نقتا ہے آواز کہ اسلام دا نہیں بلکہ ان کھو کائنات دا نقطہ آغاز تعظیم تازیم اور ادب دوستو ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے جدو مخلوق دی تعظیم یعنی مخلوق کے اندر جو معظم چیزیں ہیں اور جو شا اور نے جو واجب تازیم چیزاں نے مخلوق جب تعظیم اور بے تعظیمی ادب اور بے ادبی سزا اور جزا دا علم بندے نو ہو جائے گا خالق تازیم ہے اللہ اکبر جو ہے سب تو ویڈیو اور مخلوق چھوٹی ہے، لازمی گل چھوٹی بنے گی مخلوق جو ہے تو جو انہیں بنائی ہے جو ان دی مخلوق ویچ سارا ہے مخلوق سارا کچھ ہی آ ہے مخلوق کچھ وہ بھی مخلوق ہے جی دی تعظیم فرض نہ کرو بندہ کافر ہو ہے مخلوق جخلوق چیزاں بھی ہیں کہ انہیں توہین فرض نہ کرو تو بندہ کافر ہو جائے تازیم کرانا تھوڑا مسلمان بھی رہدا گل کا غور کرنا ذرا مخلوق دوم رب دیا مخلوق دے کچھ افراد اور نے. افراد کو مراد انسان نہیں خالی مختلف نوعیت مختلف نواں ایسا ہیں مخلوق دا تعلق انسان نال دا تعلق جانور دا تعلق پتھر مخلوق رب دی کچھ ایسا چیزاں جنہیں تعظیم رب ترد کی توہین کرنا والا مسلمان نہیں رہتا اور مخلوق دے اندر ہی کچھ انسان توجہ نہیں کی کچھ دیگر چیز ایسا ہے تاجی توہن واجے پہ جا تعظیم کرے گا وہ مسلمانی کو لگا جانا تو ہن جدو مخلوق ہے مخلوق اور تعظیم نہ کرے بندہ چنگا بھی کافر ہو جائے اور خود قرآن کا مسئلہ ہے مزے کی گل یہ رب لے قرآن کا مسئلہ ہے تو کی بتا جدو مخلوق نہ میرے مالک سونے اپنی تازیم نئی تھاواں سے مخلوق دے اندر مزمر رکھا ہوا کہ جا کر کرے گا وہی دی تعظیم نہیں پیا کرتا بناو آتے کوئی اہمیت ہی وہ دل چ نہیں آنی توجہ ہے نا گل مسلم کلے وسو لے اصولی گل ہے ہوں انسانوں میں کھو نقتا آغاز ہے کائنات دا جس انسان لے کات بنی اندی ابتدا ہے انتدار ہے بنیا کون بنایا جنو گیا ہے سیدنا آدم علی سلا تو سلام بشر چار اناصر لال جسم پاک بنے اگ مٹی ہوا پانی روح پائی رب سونے لکھا سال دے دوزار فرشتے ان ہے کہ ان علی ایک اللہ فرمایا انزیم کروی کی کرو کوب نہیں رب دلیفا و ربو کا دل ملائے ہر سر گور کرنا گلوں کے نقطہ سمجھ آ گیا ملا پیران کی دی ساری بنائے آ جائیں جہین اللہ رسول روتے رہنا کوئی گلی بدال ایسا نہیں کافر نے دے آت حق تھلے دے پہنے رب رسول کا نام یہ نقطہ تمج آ جائے گا ان اللہ تعالی اور ایمان بچ جائے گا کیونکہ اصل منافق نہیں کہ دین دن دسیئے ادا ضرورت نہال ہے نہے تو سر ڈر سرکار کی عزیز آ کے حق کہو نہ موت جلدی آئے گی نریند کو بندو بول ہوں یہاں نے کی قرآن پڑھیا کی تفسیر پڑھی کی اچھا سے وہ تفسیر نے کہ جہاں نے قرآن کے سی حل کر لے سارے قرآن دیاں گردانہ رکھ لیاں سارے قرآن دیاں تعلیلات رکھ لیاں حضرت آدم السلام دا واقعہ چھ جگہ قرآن بیان کیا وہ ایک واری بھی سمجھ نہیں آیا میں لگا حضرت اسلام کی سارے بولو بے شک نبی نے نبیان دے باپ نے ساری انسانیت دے باپ نے بہت مقام ہے جو ہے وہ ابھی تسلیم کرنے آر. پر مالک دا نام تو پھر مالک دا نام میری گل بہت نہیں کی تار. گلی اپنے آدم رو سجدہ کروا کے نوریاں کو سجدہ تعظیم کرا کے دس ہے کہ اے وے شیطان نے میری مخلوق کا ادب نہیں کیتا وَقَانَ مِنَ دَ حکم لگ گیا کافر ہو گیا مخلوق میں اپنی تعظیم ادب کئی بار ہے نا وا چھوٹے تو ازمان کسی نے نہیں یار ایک وڈیرا ہو گئے علاقے دا سردار ہو اپنے نوکر کسے بھیجے جائے میرا پیغام لے جا او فلا بی روٹی جو پچھے گا نوکر کی کوئی نہیں کیوں سمجھا تو ان کی عزت نہیں شو کی شوی ہو سال میں یاد کر رہا ہوں میرے پا گربو لالمی کئی مکا مرد ہوتے ہیں ویک لو حجرے اسود کی تاظیم وہ انسان کی تازیم آدم بڑی مثال کے اپنی سمجھائیے اللہ اللہ تو ابلیس گویا یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کی تازیم نہیں کی تھی، نہیں انہیں انہی رب دے حکم کی تازیم نہیں کی فرشتہ نہیں پتہ سی بھی اگو آخ نہیں بھائی حکم جو ویزا جکنا ہے بس چلے کہ جکاوے آپ سبحان اللہ اے فرشتہ دا مذہب ہے اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہی ہے آلے ہوں کہ سنت خویچہ والے بہت سارے کڑ مٹ ہو گئے اور میں جو خالی سال سنت رہے نا وہ جی رب چکا جی جانے اور اے واہ نہیں جکتے جن چا مارے میں پیرانا فل پوٹیا تاگے اہم پاگل ہو گئے نا <تصفح> اہل سنت شروع ہی نہیں اہل سنت تا کی کرزیم ادب کے قابل ہے اسے کری اسے نہیں ہوں تو کم تھوڑا پتھر کی رابطہ عظیم کرائی کہ نہیں کرائی پوچھو بولو جی آج ہی جریالہ جاوے جدو لگے گا حضر سمتوں کو لا نہیں لگتا سکار نے آ کے ماڑیا انتیاں رکھنا چاہیے فرمایا بھی کئی کمزور ہو گیا نہیں ہزریا سمد تک جانگے رش بڑا ہونا فرمایا چلو دوروں چڑی یا کپڑا لا لو پھر بھی حضرات سمت شفات کرے گا گناہ چوسے گا یار سوال ہے ہے کہ نہیں سچری گل دسو یار اندروی طرح کی بھائی وٹے کی وٹے دنکار کر رہے ہیں اس واسطے رب دسے جب تعظیم میں ربانی ربا لیجا علی اور پتھر کرے بھائی ماں اللہ دے کامل فقیر دی توہین کرے مسلمان رہ جانا تو اچھا نہیں کرو, کرو گے لگے جاؤ تو کرو گے جاؤ گے اضابت اضابت ہو جا سوال ہے اسلام کی اونٹ بھی تھر چھوڑی بولو دیکھو نے اپنی تعظیم ادب سکھایا کی جنی جنیاں جنہیں چیز آتا میں ادب آخا جی کرو گے نہیں کرو گے, رگڑے جاؤ گے. فرمایا، اونٹ بھی پتھر حضرت علیہ السلام دی اور حکم دیتا سب کے اے لگی پھرے کھلی کھائے پیوے جن کی فصل ساری قوم رل کے دودھ پیوے خرچ کر دیں لان رگڑا کو ٹکر نہیں لے کے پتا ہوتا ہلال تو کسی چنگے لگے ए, आ, आ, دا جام کا پیسہ ہوں اسلام نے انہا جانا جانٹ نے کھانا چرنا نے, انہا نے کیا کیتا انہیں بندے نیسا داڑے بندے آخیا بھی تھی یہ لتان وڈ دیں تو رب فرمایا اے اے کیٹا تو لت وڈوا دی پیسے آیا وڈیا نے ایک بندے لتاں لیکن باقی اس بے ادبی سے چپ رہے اس بےبی سے یہ ذرا غور کی جانا پتا نہیں سانو رب قدر بھی تو اشتہار مولی صاحب لا کے جی چپ رہے بھی تو خاموش بہت ہوں تو خاموش ہو چلو میں ہو رہی ہے خیر ہے یہ ان خیر تو نتیجہ ویخی ذرا ان کا رب دا نام ہی اور اس پاک ہستی دا نام ہی جنہ کا نام پتے پتے پہ لکھا کملی والے انہوں نام بھی بازار چنگی والے بندہ بیندہ ہے خدا دی کے کے کی باہر کریے ہے کام کریے جا ہے یا ہو چکا یہ تو قسمت والے نے اور اے بھی مجدے کے وقت میرے مرشد کریم اللہ بلا ہوے کہ جہاں نے آن کے یہ فکر بیدار کی اور آج نرچ بھی رب قرآن قرآن کوئی کبھی کام کوئی نہیں صرف اشتہار میڈیا کے کام نہیں پہ کرتے صرف کی بس نمائش ہو جائے تو سجنا توجو ہوں میں گل پہ کرنا رات چھوٹی شہر ادب سکھایا ہک نے وڈیاں باقی چھپ رہے ان لان تار نہ رب دی نشانی سی نام مرادا نبی موجد کیوں یہ اچھا چپ رہے نا جدو بی اللہ مبارک و و قرآن میں آخری نبی آزاد پتھر نہیں پہلے پچھلے والا آپ جو کرتے سن ویک لینے سن فورن نے اودار والی گل ہی کوئی سقتوں لگے ویک لینے سن جو مقام سن نہ ہی آزاد یہ محبوب خدا کا سدق ہے لیکن سدقے کا مطلب یہ نہیں بھی آپ بھی چکی رکھیے تھے اگاں جو ہونے جو ہو رہے ہے قبر دا نظام تو مقبول ہے کی پتا مطلب قبر ہو رہا ہے یہ آپا ہوتے اتنے پل بنتے ہیں نا جی ہوں میرے نارے شروع کر دو مفتی آدم پاکستان ادرت وہ میں لاما سا رب آج میں کی ہوں وہ تو ربو پتا ہے تو تھلے زمین ہی تو سب کو نہیں بڑنا بھی قبر کی ہو رہے. ہیں تو ہوتے ہیں، تو، اور ربجھا رب کہ یہ مخلوق ہے جب یہ بےدبی کرنا قوما دیا قوما تباہ بلم باور بنی سرائی کا ایک بندہ قبول سنانگے آن یا نقصان دے سال شادی کر لگ بچی بچے یا کاروبار کرنے لگیا کوئی کام وہ رات سوندہ سیول اس میں آزم دا ورد سی اس میں آزم گل پھر بھی اس میں آزم جمع رب دے نام دا ورد سی تے اللہ تعالی نہ بربادی جی قوم نے جدو حضرت علیہ السلام دے خلاف بدلا واسطے آکھیا پہلے انہیں انکار کیا اللہ کے نبی رسول نے میں تو برباد ہو جاگا جب انہیں ویکیا نہیں منگا پھر ہاں نظرانگے ہاں جی ہوں بیر صاحب نو تھلے لے آیا نظرانہ نظرانے جدو نے دتے ویک مائل ہوا پیا پورا مرید ہو گیا پیسے آدمی چل کر انہیں آخر چلو میں سالا کو پوچھا گا اس میں آزم کا فرد کر کے پوچھا گا کل سویر تصاوہ ہوا ہے, ہے کلیم کی پیابی دے دے مالک سونا اپنے خلاف ویکد ہے نا تے پھر بھی وہ جلدی عذاب نہیں کرتا پاکوں دے خلاف ویکیا تو پھر فورن ہی میری گل سے توجہ نہیں, نہیں کیونکہ رات کوئی شاید آئی سویرے کو می پوچھتی ہاں بھی کہنا کی جی میم تو نہ ہاں ہوئی نہ ہوئی تینوں منع کر دینا سا تدا کر ہوں وہ ہوا سمجھو پہاڑی لے گیا جتنے بدوا کرانی سب جدو بدوا کرتا سر حضرت علیہ اسلام دے خلاف سے. نکل جاندی سی دے خلاف جہاں لے کے آئے سا وہ آخر لگے پاگل تو نہیں ہو گیا کہ تی کر دے ان آخیا بئی مانو میری دنیا چخر میں برباد ہو چکی نے ہوں زبان رب بنائی سی زبان تو میرے قبضے کوئی نہیں ہوں پیاری خبردار ہے میرے نبی کے خلاف سوچے جی بھی نہ میرے پاکا دے خلاف اچھا پاکوں کے خلاف نہ سوچا جی جا پاک بنا توجہ نہیں کیتی گھر. رب قرآن حالانکہ مقرب سی لیکن بد دعا ارادہ کیا نبی دے خلاف ہوں دیکھنا نبی دیتے تعظیم فرض ہوں نبی دیتے کوئی بھی نبی ہومن جیسا نسب پتیسا کلیم نے ادھر محبوب خدا نے ہوں دوستو توجہ میں گل پہ کرنا سا کہ مالک سونا ان مخلوق چاہیے چیزوں دی تعظیم کرا کے اپنی تاظیم دستا دی توہین کفر جو بنتی ہے تو رب ربطالا دستا ہے کہ میری مخلوق چو جی تعظیم میں لازم کی دی ان دی تعظیم کوئی نہ کرے یا انکار کرے یا توہین کرے کہ کافر بنتا ہے کہ میں خالق دی توہین تو کرے گا پھر دی وہاں بن سی گل سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں آئی یہ تو مہینے کی میں چار چار گل سمجھ آئی نے سانو مالک سونے دے نام دا پتہ لگ جائے اندر نام دی عزت کا کی حال ہونا ہے اللہ دوستوں توجہ رکھنا ہونا اللہ تبارک و تعالی دی تازیم یہ پہلے نمبر تے ہوئے نمبر تے ہوئے پہلے نمبر پہ کتھے لکھا ہے قرآن پاک لیا تعظیم بھی پہلی رب کی عزت بھی پہلی راب بول دے نہیں رب سونے کی تعزیم چیز ازاد مقدم اور ادب عزت مقدم رب العالمین قرآن پاک ترتیب دسی ہے فرمایا پہلی عزت میری ہے، پھر میرے نبیا بھی ربانی وللہ الحزت ولی پات اللہ واس رسول ہی پھر اللہ کے رسول واسطے ول مو منی پھر مومن واسطے رب فرماتا یہ جیڑی دھرتی پہلی عزت میں دی تیسری عزت مومنا پرماتا فرمایا مناسب یہ گل سمجھ نہیں آ سکتی اور خدا جی قسم کر گیا نہ تھے سٹی کھلوتے فرما میری گل تو سالو کریں لگ سکی جاگن ہوئے گا وہ سب تو پہلے رب نہیں کرے گا رب کی تعظیم ادب کرے گا پھر رب میں رسولوں کی تعظیم کرے گا پھر کرے گا کرے گا نال نال کرے گا اب ترجو پروا اج عملہ دا زور آئے تاظیم ادب ایمان کی گلی کوئی نہیں وہ خدا دی دشم کر کیا آنا حالانکہ تاظیم ادب کے ایمان کوئی گیلی پوئیے مَا امام مام سنت آپ سرکار نے لکھا تھا جتنے بھی حروف تازی نے یار تک جتنے بھی حروف نے ہر ہرف رب سونے کا مستقل نامے جب رب کا نام ہے ادب بھی وجب وہ پہوے اخبار پہ ہوئے پہ اشتہار پہ ہو نرانی کہتے پہلے سبھی لکھے گئے رب کا قرآن جنہیں ہر فات بنیافل <سؤال> رب سونے کا نام ہاتی تو سمجھائی جا گا لوٹوں کی جہاں خالی دن قرآن کا نام لے کے پیسہ پٹور میں بچیا نے شرطانہ نے آ کر رب جو قرآن کی توحیل کی گل کر لگائی ہوں کتے کا تو کام ہی پاپنا ہے کتا جتنا فا کے بندے تاجو ہر بندہ پریشان ہو جاتا یار شکل انسان والی سے بوکتا کیوں پہ یہ ہے کہ نہیں ہوں وہ تو ہوئے کتے سورا تو بھی بد ت بلکہ حدیث پاک سید الانبیاء علیہ سلا کلام فرمایا میری امتیو دشمن چ قرآن لے کے نہیں جانا یہ حدیث مستفا کافر جب رب کے رب کے رسول دے من لے قرآن دے سجا من گئے توجہ نہیں کیونکہ توجہ جو لکھتے میں ضروری ہے تو میں پوچھنا اللہ اکبر کدی ادی بارے بھی آپ ریلی کدی اللہ نہر پچوں جو رب دا پورا قرآن نسخے پہ نکلتے ہیں اس طرح دا ہوتا ہے میں چکنے والے ڈردی بھی کدرے چکتے چکتے نہ بھائی مانچیے جب منٹ انتظار کر گے بھائی لبڑ رہے کی بنے گا یہ گل تو اور نہیں کیتا یار <سؤال> نمازیں کھلوتے ہو تو وزور ٹوٹ جائے گارا کر دیں دوبارہ پڑھی جائے گی اللہ رسول کے نام والا کاغذ گندی تھان تے پہ ہے نا جا پہلے دے بجائے فلم بنا نہیں شروع کر دیا مان ضائع ہونے کا دوبارہ کرے کیوں وہ اتنی دیر تو راضی رہے ربران بھی تون نہیں ہوتی رب دیا ناما نہیں ہرفا کی بھی تونج نہیں ہوتی ہوں جداں نے ہاتھ چڑیا چیل ویک ہوں لگے جانا پتا دی خاطر چلے جانا کوئی مسئلہ نہیں ویک لینا جا کے جی کوئی لڑکتا ہے تو لا بھی لینا مینو دسنا بھی تھلے کٹی سے پشاق کے رب رسول کے نام سے اشتہار کن لگے ہوں میں بھی قرآن دی عزت کتنی وجہ <تصفح> قرآن پالی تاظیم فرد ہے نا؟ <تصفح> قرآن پالی تاظیم ادب ادب واجب لازم ہے دو وجہ کنیا وجہ دو وجہ بولو جا سبحان اللہ قربان دی تعظیم دو وجہ لازم نمبر ایک ایک کلامِ الٰہیے میرے پاس میں توجہ برباد دن تازیم اس واسطے ضروری ہے اس قرآن دے اندر رب سونے دا دلہ ہو اللہ آ بڑی کسرت آیا ہے دو نام, نام کسرت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نہ نا جو قرآن چاہیے الحمدللہ للہ اللہ توجو نہیں آیا کھایا کہ نہیں آیا کھا شروع ہو قرآن کی تاظیم بغیر وضو تو ہاتھ لانا حرام میری گل سے غور نہیں اچھا ہوں کی ملا توجہ جدو قرآن دی عزت دو وجہ ہوئی رب دا کلام ہون کی وجہ لا اور رب دا نام ہوا کی وجہ لا میں نہ میں نام دی گل بعد کرنا پہلے بھی خالی قرآن کی تے پیپیاب کا قرآن نکل گیا ہے کہ نہیں اتنے دال چاول جہاں خراب ہو جاتے ہیں وہ اتنے کے تھلے قرآن کیوں بھائی اویلیبل کسی طرح ہی ہے نا اچھا یہ نہر کے ہو رہا ہے جی ہوں ہالکی میڈیا تن دی لڑ نہیں سی پر کیوں کہ ساری قوم اس قرآن چھڈ کے چڑھ جیڈیا گئی ہے ماراجہ ٹائم کم تو ٹائم مل جاتا نٹ سامنے ٹچ خت سامنے نو نہیں یارکا یہ ریلی آپ نر چ لے جاندے توجہ کیتی او خالی چشتیاں نہ وہ محبوب خدا شانے جب قرآن, قرآن شروع ہو آپ نہر قرآن پی اس قرآن ویک کے محبوب خدا کی ویکتے میری امت میں تو اس قرآن کی خاطر تائف دا میدان یاد کر نے اور شکوا کرتے ہوئے ہیں نہیں خود قرآن, قرآن سٹے اور اگلی گل سن نام دی قرآن دی عزت نام نام خدا کی وجہ میں سوال کرنا اشتہار سے کتنے نام رب کے لکھے یا تو گنڈ کرو بے رب کا نام نہیں جڑا اشتہار سے لکھ لکھا ہوتا ہے کچھ نہ ہو روف تو میں دس چلو تو لکھے ہوتے ہر سوال ہے نام کی وجہ صاحب پائی نے بنایا وہ قوم اپنے اشتہار ہر چلی منارے محفل نہیں آتی جلسن کانفرنس نہیں آتی لکھ لانا دے گی کانفرنس جسے خدا رکھو نام نال سے جائے وہ تو لہت لبنی رحمت نہیں لبھ سکتی رحمت سے میرے ہوس پاک میرا لگان ہوگی جی ہزار بندہ اسی ہزار بندہ یار بھی بلا لینا سر اشتہار ایک بھی نہیں رحمتیاں محفل چلیں اور سارا جدید نظام آ گیا جدد جدو دی جدت آئی نواں تعلیم قدیمی تعلیم جدید تعلیم تیری کا نا جدید لال گڑے پائیے اور سب تو قدیمی پڑھنے پندرہ سو سال پرانی رب جا کے دعا کرنے آئیں رکھے نال ہی دنیا کو لے جائے رب فرمان پہلی عزت میری رسول <سؤال> رب کی عزت کیے گا رب تریا توں دیکھ نہیں سکتا رب نا بھائی تعظیم ہوں بندے کی تو کرنی ہو چلو بندہ سامنے آئے گا اٹھ کلو گے اندر ہاتھ چم چی ہو گئی سامنے تاظیم کا مطلب ہے تعظیم کا مطلب جب نام دی کرے گا نا نام دی مولا ہونا آخر دیکھے گا بھی میرے نام ترن ہے سڈا ایک بیلی شہید ہوا دو برا کچھاڑے کل پرسوں قرآن مال شریف رب کا قرآن کرنا سے وہ پھٹے کے بچارے دوم برا سن تاریخ شہید ہوئے شریف پہ مال شریف کا ڈگ پائے شہید ہو گئے پہلے مسجد شریف بنائی سی وہ مال شریف بنا رہے سن جی تو ڈگی شہید ہو گیا میں کہ یار مرنا تو اونج بھی ہے ہی ہے موت نی لگا سزا قرآن ملک شریف ہے کیا روزانہ پڑھتا ہے پڑھنا ہوں سورت جا قرآن وہ پیپیا لہران چرو گے محبوض کرے قرآن اتنا درد کرے گا ماحول سنیا میری حفاظت واسطے اپنی جان قربان کر دے اپنی جان مولا نے دے دی آخر تو فرماندنی جاگ بنا دم دینا باہو وہی تاری صاحب ہونا ہے ساری طرح رولتا ہونا پہلے کتابیں پڑھ کے مدرسے پڑھ کے اللہ کے دا مرید جو ہوئے ہوں قرآن دکھا دے جان بھی مار چند لیکن انہاں فکیروں نے سمجھایا کہ پہلی عزت رب جی رب دی عزت کا مطلب دے رب سونے دے نام دی عزت کی جائے رب دے حکم دی عزت کی جائے تبصیل تو نے جرابے والا اے عمارت لے کے حاصت لکھی ہے توجہ برما فوکا اسلام برمانے میں کروڑوں رحمتوں لو لو فوکہ دیا گبرا کے آج او بھی فقی آج او بھی شاہ پہ جہتہار والا اللہ رسول کے نام رو لے نالیاں بھی چھوٹے گلیاں پی تو جہار آپ خدا رسول دام ہل چیز خدا بھی قسم کر کے آنا علم نہیں ہو سکتا ہر آپ فکا اسلام رب سونے کے نام دو بارے مطلب ملے کسی کاغذا بے راہتے اسلام فتوا دن تے بندہ روڑے نا پاک نام کسی کاغذ ہوئے رکاوٹ نہ ہو, ہو جائے رب نہ چکے ساکا کفر ایسا بندہ تحقیق کافر ہو جائے گا بچا کی اللہ تعالیٰ کا بلاتے ہی اسلام کیونکہ رب نے نام دی ربہین دی دالم اس سا کہ نام ذات کرتا ہے نام کاخبارا تو خود سٹا والے یہاں کا ہی مار کتوں سب گا میری گل نہیں ہوتا یار سوال ہے نکے نکے بریق ہاشیے نظر آ جائے چھوٹے, چھوٹے اچھا جلالیں, تفسیر میں خود پڑھی درخی چوتھے سال پڑھائی جی ہن سوال ہے کہ تفسیر جلالین تفصیل پڑھا دی, دی نظر چاشیا نہیں گزریا فوک ہا ہن قال ہاؤ الی خلام جمع آیا پڑا. اختلاف کہ رب دا نام گندی تھان بے، بے پھر نہ بئیمان ہو جائے گا اچھا نہ چکے بئیمانے جن کو پتہ ہے کہ جڑا میں لا رہا ڈگنا ہے اے تے شکر کرو یہ فتوی سویڈے والے اگے نہیں چڑے اللہ اے ناروے فرانس اگے نہیں آ ورنہ انہیں جلا لین چک کے آخنا سال نہر کی ویڈیو بخانی سی پے والا قرآن بخانی سی اشتہارے لگے او محفل اور آخر سی ابھی تویے تو تلا دامی چھٹے تو پھر آدھا دے میری گل تو ہوتا ہے نہیں لگا یہ لان تھا میرا پتا کہ یہ محفل ہوں حاجیہ نا حاجی لایا ہاجیاں اور لا مشاء اللہ کوئی ہو کارا. ورنہ حاجی بھی تو نہیں آئی صاحب. ایک کانفرنس ہو رہی تے ایک ہزار اشتہار ہوگا اپنی کانفرنس اشتہار ایک ہزار چھپا جی سے ہاں جی چھوڑا ہونا کیونکہ نام جو لکھنا ہے ہاں جی نے روپیہ جناب تر لاکھ اے پھڑو مفتی صاحب اے میں ہٹ بیتی دس رہا کہ متو میں ہوا مار رہا میں ہاں اسے لائن فسیا رہا پہلے لیکن سے جاتی ہے ہے نظامی سال سی پیسے ساندہ صاحب کا میاں فلانے کا اگر روپیہ پنج ہزار کٹا ہوا ہے لاؤ تی ہزار تیرے دند کاٹ لگا با میرا روپیہ حالات محنت نہ میں کمایا اللہ رسول جناب کی بےزی سے لوگ جی اگو بات کرے گا نہیں لوگوں کرنا پڑھتے پھر کو حدت گیا رسول مسجد دیا دیواروں سے رب رسول نام لکھ سکتے میرے مام نے فتوا میں سر فرمایا مفاصد بہت زیادہ ہے حکمت کوئی بھی نہیں ہے نہ لکھا جائے دلیل بھی فرمایا جب کبھی دربار یا مسجد شہید کرو گے ٹوٹے ٹوٹے ہو کے وہ نیچے گرے گا اور اگلی گل سنائے میرے نے موم بارے فرمایا فرمایا جب اس کو دھو گے کبھی تو رب کے نام کے ساتھ پانی جو لگے گا وہ تو برکت والا ہو جائے گا جب نیچے پاؤں میں آ کے بے ادبی ہوگی اس کی تو آلہ جو دلیل جیسی برہما ہمارے فو کہانی کو لکھا مسجد میں جو جھاڑو دیتے ہو مسجد کا کوڑا کوڑے دان پر کوڑے بھولے ڈھیر پر نہیں پھینکنا کسی ایسی جگہ ڈال رہے ہیں جہاں بے ادبی نہ ہو اور برمایا جس قلم کے ساتھ کان کرنے والی قلم کے ساتھ اللہ پور کا نام لکھا جائے ایسا تو آلم گیری ہے کا تراشا بھی تھلے سٹنا جائد اج نام ہوں پوچھنا آ گروی والے پیر دستگی مام سنت محفل کر دے سن کوئی تو بھی فلیکٹ اشتہار ثابت کر غور نہیں آ جدو پتلے کانگریس کا لگا ہے یہ دس سال کھلوتا رہے آخر لے جانا جان آخر تھلے جانا کئی رکشے دے پیچھے لٹکا چھڑ دے ہیں سزا بھی ویسے انہوں نے ملی پئی تصویر تو اپنی مولوی صاحب سیدھی لا کے رکشے دے پیچھے اتوں بٹن جب پٹیندے مولوی صاحب لتا ہو سر تھوڑا یہ بھی لٹکتے ویگے کئی بار میں تیرے نے ای ہونا چاہیے رکشا چاہیے الٹی لا لے جی ہاں کیوں جہدارے کیوں کیوں چپ نے اس واسطے کہ سچی گلجو گل ادب کی آپ ادب والے ہو جی جب تو کی خبلا توجہ رب دے قرآن دی عزت بھی رب دے نام کی وجہ رب دلام کی وجہ رب کا نام کہڑا اشتہار اخبار پیا ملتا کہ نہیں پیا ملتا یہ تو پھر اسلام سڑنا رب دی دی بھی تازیم ہے نہیں پڑنا توجو دی دی صحابہ پاک میں جہاں میں اشتہاری مل ہے اشتہاری پیر ہے رب نہ تلو کہ رسول اللہ صحابہ قرآن کسی جانا کا تلو میرا دعوی ہے میرے سامنے بہ کے ثابت کرے قرآن کی اسمت کہ قرآن کی عزت رب دام نال رب کا نام تو تی اشتہار آدھ بیٹھا تیری گل تو غور نہیں اچھا سڈیا محفل نہیں ہوتی جی بولو نا تقریر سے نہیں کرتے تھے سارے کرن کیوں نہیں چھپا دے وہ کیوں نہیں دے تار حضرت تارف نہیں ہوں جی آخر نا مرادہ رب رب تالا <سؤال> کی پہچان تینو ہو جائے رب تین اپنا بندہ بنا لے نہ مرادہ اس کو وڈی پہچان ہوئی مدی کے تی غلام بن جائے آخر اے میرا گلام ہے بک کے بیلے توجہ نہیں کی کبر دور روشنی کرنی وہاں بوبے خدا نے آگے کرنا کسی کے تارو نونا اللہ غور کرنا ہوں سہا تاگ بھی کوئی رسبت نہیں صحاب اچھا اوپر عربی میں فرمایا کیوں بے ادبی ہوئی اور صحابہ آیا نا ایک ایک کم کر کے مفایا صحابہ پاک سامنے پلیسمان نہیں نا ادھر پیو نے گل چاہ کی اج ہاتھ کر کے سیکیا والے اینج ہاتھ چا کیا تلوار اینج کر کے یعنی اللہ تعالیٰ دے محبوب دی طرف گزری عبداللہ بن روا جی نال اس دراز گوشت سوار سن پیشابچا نکھ سے کپڑا رکھیا اور منافع میں حضرت عبداللہ اللہ بن روا فرمایا بےمانا جس سواری ماں بوبے خدا سوار رہنا ساری خوشبو قطرے تو قربان ہے صحابہ پاک لو کی نسبت ہے جہاں اللہ رسول کے نام رولتا پہلو کی نسبت ہو سکتی ہے صحابہ جی ان اچھا پھر رب سونا رب نے اپنے مہابوب کے جسم دا سایہ بھی نہیں بنایا بنایا کیوں نہیں بنایا اے بھی یہ وجہ لکھی پی مولوی نظر نہیں, آنے مولوی نظر نہیں آنے آردو بتا لو کتابی جدو ترنا ہے ربیب کی چھان کسی کا پیر نہ آ جائے رب چھان بنایا اچھا رب تدب ہوں رب محبوب کا ادب کرا گئے تو دس رہے یہ تو میری مخلوق ہے میرا محبوبہ لا لو مریضہ نہیں ہوں جد دن کے پیر سن کے بچے نا تو ہوں پیر صاحب ہی پشا بند ہو جا جار نہ چھپے ہاں جی نام لکھا جائے جب, جب الا رسول دے نام لکھی ہونے تا کا تازیم قابل وہ چھوٹے کاغذ چکتے لکھے سٹی جانے افسوس ضروری نبی پاس درد نہیں دل تکلیف نہ ہوتا ایمان کس قسم ہے لیکن سوال ہے وہ چوڑے کرن تو پھر بھی وہ چیز نہیں بنتی کیونکہ ہے جو چوڑے ہے جو کافر بےمان نے پڑے کوئی گلی بازار کوئی فل ایسا اللہ رسول نام لکھ کے تھلے نا سٹا چاروں نے بس کہڑا فرقے جاشتہ چھاپ چھاپ کے تھلے اور میں اپنی گل سنانا میں پڑتا سنیا میں ٹیکسالی گیٹ کو گزریا جتنے یہ اشتہار چھپتے ہیں ہوں میں ممبر رسول بہ کے گل کر رہا وہ پیروں تھلے اشتہار رکھ کے پتری لا میں انہوں گل کی بھائی خدا دا خوف کر کرام نام پاک لکھے میلاد شریف دا اشتہار ہے تو تیرا تھلے میرے ایک گل کر کے میرا منہ بند کر دیا کہ مونی صاحب یہ دے کے جانے ہو تو بھائی چھاپو اسی نہ چھپاؤ تو اے نہ چھپیے ابھی کوئی ہو لیے یہ اج تو میں تقریباً کوئی سولہ سال پہلے دی گل سنا رہے پندرہ سولہ سال پہلے کی گل انہیں آپ چھپا دیو تھی مولوی اشتہار اشتہار تین سو اشتہار بھی تو کام کر لیکن دوستو سان پہچان کرنی پی کہڑا جڑا سانو ادب والے پاس لے جانے سے کہڑا جا سان گا کی بےدبی والے پاس لو اگر رب سونے کے نام تھلے سٹنا اللہ آپی پیپیائی رب کا قرآن باری مٹی پی آدی آ کے سیدا کیتا ہے اپنے سوٹ ہزار چولی دے ایک گلاف ہوں چڑھیا پہ سا حال ہے پھر قرآن ادب کی گل <سؤال> کریے تو صرف ان آگے یہ گلا جیڑی میں سنا رہا اور یہ سمجھو بھائی روپیے چیسے پیسے نہیں سنا ورنہ دست تعظیم ادب سرکار نے فرما دیا اتنا سخت جملہ سرکار فرمایا طب کنزل مال کی حدیث فرمایا لا بل کرامتا حدیث فرمایا کہ ادب اور تعظیم کا انکار نہیں کرتا مگر گدا گدے وردش کی آندے نے ہوتا فرمایا ادب کا انکار ادب سے رو کوئی گدا صفت کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا سارے کتاب چاہتے ہو رب اتھے بھی حفاظت کرے قبر کی حفاظت کرے جہان کو بھی سن بچا تو پھر اب قرآن دی حفاظت واسطے نکلو کوئی نہیں نکل سکتا مصروف ہے اپنا پیسہ خرچ کرے مال فرج کرے اور اپنے پلاٹ ون سن ہر رائے نویں پلاٹ بلیاد ہے تو قرآن مال واسطے دو مرلے بھی نہیں لب رب کا قرآن واپس جاؤ رب تالا قرآن کی حفاظت واسطے گڈیاں کی ضرورت اور جہارے لہر چڑھتے ہیں پس جائیں سامنے کمبل سردی لگی ہے ایوی گلے ہیٹر میں پائے آپ کٹتے ہیں آخر انہوں نے بوٹ چاہیے لباس چاہیے کھانا چاہیے ساری ضروری آدھیں دیکھا جتنا کم ہوں پی ہے کتنا خرچ رہے اتنے اگر وقت نہیں دے میری گل تو غور نہیں کیدب تاظیم کرسل بھی ادب پھیلے گا کرتے سنجھ دیکھو میرے حضرت رحمت اللہ کلر شیر خدا بد والے دن آپ نے پہلا نام پاس چکیا بد والے دن جی اور رب سونے فری قبول کیا میں اس طور بھی آپ کے متعلق سنیا کہ کار مبارک چک دیا توڑا نہیں اتار لیندے سن سال مبارک ہویا ہے اور لکھا لکھا تیار کر دیتے نام دیا لکھا تیار کر دیتے میں آپ آ رہے ہیں اور رات بیٹھے ہو میری پتہ ہے میں خالی اس فقیر دا صدقہ ہے باقی تو ہر محفل کرتے رہنے آپ دے متعلق تو کوئی نہیں محفل کیا اج اپنا کل کل بروز ہفتہ آ, شا, پیر تو ساری دنیا کے دن دن مرید بھی ہوں نے لیکن وہ بھی پیر گزرے جنہوں نے مریضوں کی پریشانی نہیں رب سے قرآن کی پریشانی نہیں اے اللہ ہوا تو دوست یہ حق بنتا ہے کہ یہ جہا پاک لوگوں کے نام لا کے نا کی تعلیمات سے عمل کر کے اپنی دنیا بھی سوار سے آخرت بھی سوار جی, کل گا اس اندر سارے اور اور فکر عمل رکھے ادب والے فرماوے بے ادب فرماوے۔ اللہ تمہارا تعالیٰ تعالیٰ اپنے حبیب کریم تسلیم اور زندگی تو محفوظ